اس کا عنوان ہے نشہ دولت ہے خطرناک اس طرح بیٹھا تکلیف نال بھٹاں تا کر کے محسوس نہ کرنا میں نال تکلیف کر مگر کرگر رین اندر اشکال اٹھے گا سوال اٹھے گا بھی میں فلم محرم الحرام شریف دی نسبت شہدا کربلا دی اے نشہ ہے دولت خطرناک یہ کدھر ٹرتا ہے اس کا جواب ہے کہ شوائے کربلا اور انہوں دے زمانے شریف کے اندر یا اس قبل یا بعد اللہ تعالی دے صالحین اور نیک اور مقبول بندے اللہ دے پاک بندے ظالمان دے ظلم کا نشانہ جدوں بھی بنے نے نا وہ اس نشے دولت دی وجہ نال بنے اجن سمجھو بھی کربلا شریف دے واقع ہون کا سبب جہ وہ بیان ہو جانا سبحان اللہ یہ نشا دولت دا نشہ جڑا ہے نا یہ اڈی چیز ہے کہ بندے نو نہ کر سکتا جی میں صحیح حدیث شریف جوندہ ہے کہ پکھے دو بگیار ور جان بکریاں بھیڑاں دے واڑے جی میں او بربادی لند دینے سے اس نال ود بربادی وہ بندہ اپنے دین لوت آ جائے دولت تو مراد میری دنیا دنیا نشا دنیا گہو باہو ہوے حکومت سرداری کا باہم ہوسے کا جی دنیا کا نشا جیسے لے کسے بندے دے سر تے سوار ہو جاتا ہے نا یہ ایسا انہ ہے کہ وہ پھر نہ دنیا دا نہ آخرت دا کوئی اپنا نقصان نہیں ویکتا <تصفح> نہ اگوں ہے کہ کون میرے سامنے پیا آ ہو سکتا ہے اگر یہ نشہ نہ سوار ہو سامنے آنے والے دنیا دے پچھے مارن دی بجائے انہوں دی شان نو سمجھ کے انہوں کے مقام کے دنیا دے خطرے اور ہلاکت سمجھ کے چک کے اپنے آپ بندہ چاہوں نے حکومت سپرد کر دیا سونیا آ لے میں تیرا گلام ہی کافی میں تے یہ سوچ سوچ کے حیران ہوتا رہنا کہ, کہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کالے رسول ہو تو ہو تو ہوگت نل مار لینا انہوں نے نہ دینا کتنا عجیب ہے اگر یزید دنیا کا رشا سوار نہ لگ جائے امام پاک بادشاہ ہے رہو بنو سان گلاما نوکرا چھ لوگ نہیں کافی نار شان بیت توجہ ہے سو سیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالانو نو اہل بیت نے خود اپنا امام منتخب فرمایا فاروق آزم نہل بیت نے اپنا خود امام منتخب فرمایا وہ کوئی عجب مجبوری سی تین دن حضرت صدیقی اکبر بیت کریت لین تو بعد تین دن سدیقی اکبر اپنے گھر چہ رماندے سن کوئی ہور ہو لو ہونا چھوڑو میرے گاڑے مصیبت نہ پاؤ تین دن مولا علی مشکل کچھ ان کا دروازہ کھڑکا کے کہہتے سن صدیق اے امت دا پار تین ہی چکنا پڑا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں دونوں بزرگوں کہ دی عظمت کرام دے دل شریف دے اندر اس قدر بیٹھی ہوئی سی کہ مولا علی فرماندے نے لو جلک تو مفتری پر مایا جا ابو بکر عمر دے فضیلت دے گا میں اسی کوڑے ماراں جیڑے تو مسلے بندے لیں جیڑا تو مسئلہ کسی سے بدکاری دی شریت کہہ اوڑے کوڑے لاؤ آپ فرما دے سن جہاں میری فضیلت دے گا میں اسی کوڑے گا کی مطلب تو مت مطلب لائی میرے تے. کس چیز دی؟ کہ میں اچا ہاں سمجھ آئی کہ نہیں آئی سیدنا عثمان اسمانے غنی نبی اللہ تعالی ن آپ خلافت کا کوئی شوق نہیں گل سمجھا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضور دی صحبت حضور دی تربیت کملی والے سنگت دے اثر دی وجہ ان دے دل دنیا حب تو پاک دنیا دی حب تو پاپ سن یہ فتنا اہباگ دا خواہشاں دا فتنہ سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم سببت کا فیض سی تربیت دا فیض سونے دی نگاہ دا فیض سی، سارے صحابہ دنیا دے فتنے اور نشے تو پاک سن کر کے صحابہ کرام دو گل نہیں ویخ توجہ ایک دنیا دی خاطر لڑائی دنیا دی خاطر لوٹ مار دوسرا ملب سے اقیدہ پورا سارے صحابہ انہوں دو گلا فنا شہوات اور فتنہ ہے شبہد تے خواہشاں کو جدو نبی نے ان پاک کیا اللہ دے فضل لار تو وہ نتیجہ نکلے وہ عقیدے دے فتنے تو بھی پاک سن جشاں کے فتنے تو پاک سن ایویں برے عقیدے دے فطرے تو بھی پاک سن تا کر کے نبی دنیا پرست بھی کوئی نہیں ہویا اور نبی صاحب سنی مذہب تو علاوہ گندے عقیدے والا بھی کوئی نہیں تکبیر تقدیر رسالت رسل تحقیق سہکی غوثیہ لاما نے مفتی توجہ ہے دو غور فرماؤ میں پورے چیلج کہہ رہا گا سارے ہابہ ایک فیچر کہڑا کینت وجوہ اور جسے میں سہابا دفد بولن دیا وہت جہاں ہزر والے ہی یعنی کہ اہل ویت اور سن جن سنیا مسلم ہوں شاہی سونے کی گل سنائیے فرمایا جہا ابو بکر امر میں اچا کرے گا میں انہوں کوڑا مارا ہوں کوڑا جو مارتے ہیں کس گل پیچھوں کو ڈر تھی اسلے کی گل ہے جی بادشاہی مولا علی اسلے فرما سن خبردار جڑا مینو ابو بکر امر تو گا میں اس شہر چ نہیں رواں شہر چلب ابو بکر امر اوے شانت مقام منگتے سن جسا سونی ماننے توجہ ہے دوسرا اہل بیت اور صاحب کرام سب عقیدہ بھی ایک رکھ دے سن سنیا آڑا دوسری گل تے خاشوں تو ہی پاک لوگ سن سمجھ نہیں لگی نے اس واسطے انہیں سال صالحین پاک بزرگ یعنی سڈے وہ وڈیری جہے پاک نے نیک نے جنہ ای بڑی گل کر کے بخاری شریف کسی شخص نے ایک سابی نو آخیا ہزور ہزور دارہ چنے چلے گئے سیاح پورا پیچھے رہ گئے آپ انتہائی ناراض ہو کے فرما نے تینوں ہجا نہیں آتی حضور دے میں جو ان میں کوئی شان بوڑھا ہے تو خود سمجھدار بندہ ہے؟ پیر دے خلیفے اچھے تو پیران اچھی دی خلیفے کوڑے سنگی بیلی کوڑے تو پیر کوڑا بن گا میاں شیر ربانی کی شان تھی بجتی ہے خلیفے سن ہر ہی کامل سی پیر شان و اجنے خلیفے سن جی ہر خلیفہ ہی بے مثال سنگھی بےلی جے بھڑے عیب جانا سارا وڈیری ال حضور دے یار جے ہون، اللہ ہوا دی پناہ پھر سوا ایب جاوے گا ہزور کے کی کیا کی سید لمبیا ہو جی یار ظالم ہون، دنیا دار ہو دنیا کے تلبگار ہوتا بن جان نہ ہزور دی زندگی کا مطالعہ ذات دی جدے قبضہ ہے قدرت میری جان ہے انہوں کی پاکی دی عظمت او دس کہ جی یار انجتے نے جی یار نے او کتا بے وشال اللہ تعالیٰ نے ادھر بے قرآن خدا دا اللہ تعالی نے حضرت علیہ السلام دے حواریاں یعنی یار دا ذکر کیا سنگیا بےلیاں حواری ہباری حضرت دے حواری ہباری علیہ السلام سلام اللہ تعالیٰ جو انہوں نے سنگیاں کی تریف پہ کرتا تو وہ تریف حضرت عیشا بھی بنتی پیے اور جد نبی یار تریف کران گے تو تریف مصطفیٰ بھی بنے گی جی آئے بہادر نے یار چکا گے ایے بہادر چ نکلے گا اس واسطے ایویں اے اے دعوی ہکیقت آ جد مستفا دارہ نو ویکھی دے مجبور ہو منن تے کہ جنہ دی سنگت بیٹھ کے انہوں سے رنگ چڑیا اصل شانت انہوں کی ہوئی جی کہ جن نے ایڈا سونا رنگ چڑھا چھو سنا سیدنا کے اکبر دا دور شریف گزر گیا فتنے نے سر چکیا کوئی صحابی مرتد نہیں ہویا کوئی صحابی سونے نبی سرکار کا اس فیتنے گمراہ نہیں ہوا آرابی سے بدو لوگ کئی وہ بد راہ ہو گئے حضور دے صحابہ محفوظ رہے نے پھر جہاد کر کے انہوں واپس پرتا ہے پرتایا جہاد کر کے انہوں واپس پرتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ دا دور شریف آیا ہے بہت عرصہ حکومت فرمائیے اسلامچ پن سال دا کوئی چکر نہیں اسلام مدت دا کوئی چکر نہیں اسلام جہ گیا ہے تو پام ستر سال بیٹھا بیٹر سمجھ آئی کہ نہیں آئی کیونکہ کھوانا مقصد نہیں بیواری واری کونا اوے خادم بن کے ہے جب خادم بن گیا قوم کا خادم بیٹھا ہے. سمجھ لگی گل کی دی؟ یہ دیتے بھی گر کرنا ہے کہ واری تو بدل ہے یہ دنیا کے کتھوں نکلی واری بدلنا بل گیا ادھر جاؤ سعودیا سعودیا بیٹھا تو بیٹھا ہی بیٹھا ہے ایک مر جا دوا خیر بلیو گل سمجھا جی فاروق اعظم پاک دا دور ہویا صدیق اکبر نے کئی فتنیا نے سر کٹ دیتے حضرت فاروخ آزم ن سبق پڑھا دیتا سبق مستفا تو بھی پڑھا سی سبق سدھی کے اکبر تو بھی پڑھا فتنیا کا سر کٹی دا نے دن ہاتھ نہیں لایا دنیا لگے نہیں لگن دتا نشا ہے مستفا نشا ہے اسلام نشا آخرت آپ ہمیشہ مسک رے سن نشا دنیا جتے جب دنیا ہی لگے نہیں لگی دے تاں لگ دا نا؟ سمجھ تمجنی لگی نے بھائی شراب کا نشا چڑے بھی شراب لاگ آ شراب آ لاگے نہ آشا بنے لائن ہونا سد صدقے جاوا فاروق آزم شیر تو اس شیر نے کدی دنیا نا کے کر کے उन्होंने बारे आ बादशाह बनने बाद, उन्होंने रंग सगो काला हो गया हाल बदल गया यह ना भी पेलो रंग भेड़ा होकूमत बाद निखरना शुरू हो जाए नहीं समय लगी ना सगो हकूमत आने तो बाद रंग जदलना शुरू हो गया आप शीशा वेख के एक दिन रो गया कहें वाह बी वाह जो बादशाह नहीं सन उस रंग वाह वाह ہوں سگوں کالا ہو گیا جن سال حکومت کی تھی فتنے بند کسے کسی حضرت فاروق اعظم نے ذرا برابر بھی ظلم و زیادتی کا نشانہ نہیں بنایا ایک ذرا برابر جس ہے خرابی پیا کرتا دی دنیا نقصان دن مگر ہو گیا وہ مگر ہونا تین پتا یہ تو اوے ہی ہے جی حکیم مگر چڑھ جا زخم دے کس لے کٹ چٹ دا, دا کیوں ہے کہ دوجا نا خراب ہو جائے یہ حکمت ہے حضرت اسمانے گنی کا دورہ ہے توجہ درخت عثمان غنی سن مالدار سن بڑے وڈے مالدار بندے سن دے اسلام اخراجات ان دے اسلام سخاوت مشہور نے اس دولت دے تو پھر بھی پاک سن توجہ نہیں فرمائی نے نشے دولت کو پھر بھی پاک تا کر کے ادھر دیکھ حضرت عثمان گنیم کے دور عبداللہ بن سبا یہودی فتنے بعد منافق اس کی شرارت نہ کئی شرارتی بندے تیار ہوئے مشر د اتراط جوڑے حضرت دور آئے کیا تانوں اعتراضات کئی دوب دئی مطالبے سن پورے کیتے کر رہے سارے اتراط انہوں نے مٹا دیتے مطالبے مل لے دنیا پرست کمینے نے اے ہر دنیا کی نوسط اگے آگے کسے دنیا پرست کمینے نے یہ کمینگی کی کیتی جدو وہ بندے وسر والے واپس جاندے سن پے پاویں وہ جی بن کے آئے سن حضرت نے انہوں نے ایک بار ٹپ دن کے اتراضات شبا سب دور کر دیتے ہوں چلے پچھوں کسی خط لکھا حضرت دے نام کا اتنے موہر کوڑی او دی لکھ کے ایک شیتان نایا تو ان پچتا جا تو وہ جی بندے جانے پڑ راہگوں کی دی گال کد کس لیے کسلے اہی ہو جا کسلے ادھر ہو کس لیے دان کس لیے شاک پاوے تیرے پہرے یار انو کو بلا ہے بندہ کی تیرو فڑن گے ہاتھ فڑیا جائے گا ہاتھ چلا لکھا پچھلے ہاں جس شیتانی کی تھی وہ سے لکھیا گئی مصر دیا ہاکمان میں عثمان ماں نے گنی تینوں کہنا بندے لگے آدھے نہیں آؤ سر وڑتے دے لتان وڑتے یہ باہر وڑھتے وہ ہوں پہ لاگے بندے ویخیا ان کیوں کی گل ہے تی کنا کدی پچاؤ گالا کھڑنا کی چکر ہے تین اوناں پڑیا فڑ کے کھیا پاگز لکھے انہیں فڑیا کاگل سے اتنے بندہ بھی لے آ تمان کوڑ چنگا بندہ تو تسلی دورنا پیا پچھو پی مارنے خط پیاجنا پی حضرت نے فرمایا میرے کو جیڑی مرضی سو لینی لے لو خط بھی خط رل جی جھوٹیاں بن قسم لے لو مینو نہیں پتا میں تر جاد سی جی میں گل کی میں جوابو ہوگا مولا علی گئے تی میرے قسم میں مینو کی پتا تاریخ والے یہ ای ایک شخص جہ دنیا کا ہرس مگر نبی کا سہبی نہیں وہ سی مروان کت لکھا سی ہوں ایک دنیا دی ہو دی وجہ کی ہوب رکھنے والے عالم کی کیا بندہ دے سان فرمایا یہ مروان نے لکھا ہے آپ نے فرمایا گواہ لاؤ بند لیکن گواہ کون سر جا کام یہ ہوں مروان نے وہ خط لکھے انہ جڑے بندے سن ہوں کئی مغالتے چ مارے گئے یار یہ دوں نہیں بندہ کیوں نہیں دے کئی سن دنیا پر نشے دنیا والے نشہ والے نشے دنیا آلے دولے ہو گئے درتے پر اس مانے کے نیچے چارے پاس تیرہ پا لیا پا کے بھی پنجی دن انہوں نے پانی بند رکھیا مسجد جانا بند کر حضرت اس مانے کے پاک پا توجہ درا نتیجہ آخر جا کڈا گا جبلا تھی اگان ٹپ جانا حضرت حضرت کا محاسرا ہو گیا پانی بند ہو گیا اکرام احل بیت مولا علی. بار بار نے. عثمان یار تیری مہربانی سان اجازت دے ان چند ہے وڈ کے وہ سوٹنے کی مولا علی مشکل کشا نے اپنے پتر حسن نو فرمایا حسن تلوار لے تو رہو तू ए नहीं होना मत कोई बंदा टप जाएगा उस्मान वाल बंदा नहीं टपण देना मौला अपना पुत्र हसन इन मुंतखब करके मुहाफिज बना के रखे हजरत उस्मान शर्म आनी चाहिए फिर इन विस पानी ईमान नार क्या दुश्मनों के मुहाफिज बनाई देने पुत्रां पुत्र हसन जैसा होवे शाह मुहाफिल बनावे हजरत उस्मान दा ते दस हजरत उस्मान ते मौला अली दी यारी किस दर्जे की होनी हसन बाग जैसा पुत्र दूजे लगना मौला अली ने आखे पुत्रा तू मर जा पर ते हर फनाई नारा जो कित बनाई दतल होता है तू पहलो मर नहीं पह कोई भी अपने तेन मार के अपने मालूम हो जाओ इस दर्जे के यार आगे ने, ने सा یہ جڑی میں گل کراگا نہ ہوگی کہ لوہا ٹوٹ جائے گا وہ نہیں ٹوٹے گا ای رکھنا ڈیڑھ کروڑ دیا کتاب ایوے نہیں اہنے ہاں دنیا ساری ساری گل صرف سن لو جاؤ جی جاؤ گے सामान गाला भी क्डन बुरा भी बोलणगे पता नहीं कुछ नहीं पागल ने फलान ने जवाब दे जाए तो सामू नीवी हम गल समझो साहबा थोड़े नहीं सन अंसार भी उ ने समझो مدینے شریف دی گل اے انصار اوتھے نے اہل بیت اوتھے نے بزرگاں کتاباں وچ لکھیا ہے غالبا امام حسن فرماندے نے اینے تو یار حضور دے ہے سن قربانی دین والے عثمان پاک تو اگر او کٹھے ہو کے صرف چادراں ہی تان لین دے تے دشمن نہیں سی پہنچ سکدا کی تان لین دے ہے عثمان کا دل دنیا ہزور دل کرتے سونے سانزت دے اصا انہوں نے وٹ دئیے تینو بچانے آ فرم میں اپنی جان دے سکنا وا مگر محبوب دم پتی برا ہاں کسی بند آ کے شاہی چلافت یہ ہزور یہ تو بھڑی ریت پہ جائے گی جہا بندہ ڈگے لا اٹھے گا وہ کلیفے لوگ اگ چل تھے اتر یہ تو ریت بھڑی بن جانی ہے یہ نبی کلیفا کوئی آم گل دلی حضرت عثمان نے فرمایا میں رسول اکرم نے فرمایا میں ہزور نے فرمایا یرید الناس ان يخلعوه فلا تخلع فرمایا اللہ تعالی تینوں قمیص پہنا دے گا تے کچھ بندے او نو اتارن دی کوشش کرن گے عثمان تو اتارنے نہیں یعنی کی مطلب ہے عثمان نے دسیا میں یہو جہاں جی بادشاہ میں بادشاہیاں کر مارا لا کے لیکن گل مدنی بدنی سونے فرمایا نہ ہزور ککیا ہوں وہ جانا تو کم جانے میں وہ یار بادشاہی کیوں نہیں چڑھنا پھر ہزور ککیا مارن کی اجازت کیوں نہیں دینا فرمایا میں آپ مر سکنا پر حضور ہزور امتی دکھ نہیں دے سکتا میں اپنے پچھوں کسی نواوا میں یہ کام نہیں کر سکتا لال نے پانی بند کیتا مسجد نبی دے اندر نہیں سن جان حضرت عثمان اسمان فرما دی گل سنو دسو جہ کا پانی ڈکا جی اوہی ہے جڑا میں خرید کر کے حضور دی امت چھڈیا کیتا سی جاؤ جب پی لو میں لے پانی دیندے اے مسجد نبی نے بتا کے میں تیار کرایا اس مسجد میں نماز نہیں پڑھن دیندے لالما ایک نہیں چڑی توجہ دراؤ ایک نہیں چڑی وہ دنیا کی ہرس رکھن والے قاتل بنے اہی فتنے بال بنے दुनिया दी वाले नशा दुनिया दौलत चौपा करण वाले अपनी जान हजरत उमान ने दे छी मगर नबी की उम्मत दुख नहीं आना गवार وغیرہ جنگل یہ گلط اسمان نے فرمایا بلکہ کتاب اصل سے حوالہ دے دینا مسنف ابن ابھی صحبہ امام عبداللہ اللہ بن ابی بن محمد نبی بن رضی اللہ تعالی نو ایک امام بخاری دے استاد میں مصنف ابن عبی دے اندر لکھا ہے حضرت عثمان نے فرمایا او دنیا یاد رکھ لو مینو مار دے جے پہ دو گلا میریاد رکھ لینا میرے مارن تو بعد نہ کدی کٹھے ہو کے نماز پڑھو گے نہ قدی کٹھے ہو کے دشمن نہ لڑ سکو گے قسم خدا بھی کر کے پتہ کی اللہ دے بول نکلے زبان شریف ہی جو اج دی دنیا تک امت مستفا نہ کٹھے ہو کے نماز پڑھ سکیے بطر بطر ہی رہی ہے تے نہ ہی کٹے ہو کے دشمن نہ لڑ سکیے دشمن کٹے ہو گئے نے مگر امت کٹھی نہیں ہو سکی حضرت عثمان مظلوم دے منہ نکلے دے لفظ کھا گئے نے نارے تکبیر بزرگ فرماندو کسی سے ظلم نہ میں دنیا اٹ جانا جو ہے عثمان سونے کا دور شاہ علی کا دور ہے مولا علی سونے کا خواہشاں کا فتنہ ایک دین چبیا فتنہ دو ہی فتنے چلے ہوئے ہیں خواہشات کا فتنہ جہا ہے ہے بنتا تو پھر دین اندر دیبے پیدا ہو گئے عقیدہ گندا ہو گیا جا. یعنی دنیا کے نشے تو عقیدہ گندا ہو جائے امل ہو. ہو. گندے ہوئے ودا وقیدہ ہو گندہ ہو بندہ لگا شال ہی سونے کا دورہ آیا شہبت کا فتنا دا فتنہ یہ صحابہ تو علاوہ ہو رہا چھایا توجہ سن خارشی وڈیرا جڑا تباہ ہوا سر وہ بھی شہبت کے چیتنے تو تباہ ہوا شہبت اندر کھڑی وہ دنیا کی محبت اور نشا دل دماغ ایسا حاوی ہوا اگوں سید لمبیا بچ حضور مال برتاؤ دین وہ چگل کل محمد ادل کر ادل آ فرمد نہیں لما دل لمیا اگر میں انصاف نہیں کرا تو کھن کرنا انہیں سر سلخ ہوا صدر عمر فرما دیں یار سولہ میرے اجازت میں سر لا دیں آپ نے فرمایا کافر کہنے کے محمد یارہ دے دینا اپنے آر یہ نسل چوئے جی بندے نکلتے رہن گے ٹولے دولے نکل گے تھی نمازیں پڑھ گے یہ نمازیں دیکھیں اپنی نمازوں کو کچھ نہیں سمجھو گے یا کران جائے گھر اج رہوں پران پڑھ گے سنگھ ہیٹا نہیں اترے گا یا خرو جو آخر ہوا بچا یہ آخری ٹولا جڑا وہ تجارا نکلے گا ہوں توجہ دن حضور اعتراض کیوں کیا کرتا ہے یہ پیڑ پی جی سرکار ادھر سبو لا دیں تو کتا منسرف ویک گیا ہی نہیں جی سرکار نے نہیں لایا اے کتا محمد محمد ادر خد وہ شابت والے ٹور پے مولا نہیں سرکار دور آ گیا ٹر کے اٹھ کے جلا یہ ٹولا ایسا تیار ہویا یہ نہ مشرق نے سارے سارے سب مشرق ہو گئے پچھلے چنگے سن یہ سارے مشرق پچھلے چنگے سن یہ مشرق نے سونے مولا علی مشکل رضی اللہ تعالی نشا انتوں دے اتنے ایسا سہار ہوا آہ تو سرکار جل جنگے سفین ہوئی ہے یا جمل ہوئی ہے جمل جس لئے ہوئی ہے؟ جمل چا سائشا پا پوپ جمل آخر نا اون اونٹ سوار سان کچاوے تو کچاوا بند سے آپ بیٹھے آئیے سن کھلا کرا حدرت تلہا تو زبیر اور لگتا تلہا تو زبیر یہ دونیں اشرا مبشرہ انہیں دس حساب جنہوں ہزور نے جنلت کی دی بھی شارت دیتی مسلوں کے نامی ہی لکھے ہوتے ہیں دا, دا نام لکھے ہوں انہا تو زبیر کاگل لکھے یہ دونوں ڈر گئے سن ڈر کے انہاں نے مخالف محاذ اس واسطے قائم کیتا کہ حضرت عثمان دا جڑا خون انہوں نے اگر اچھا وہ جڑے قاتل سن لے کے انہوں قتل نہیں کرتے ساری دنیا بھی کیتے آخرتی کی گئی تیاخرتی گئی یہ ڈر گئے دونوں یار ہوئی سابا کہ ہزور کا خلیفہ ماریا گیا ہوئے اللہ تعالیٰ سے حدیث شریف مسلف نے صاحبہ بھی آئے پینتی ہزار ستر ہزار بندہ رب مار ہے نبی دے خون کا بدلا پینتی ہزار مارد پینتی ہزار مار ہے نبی دے خلیفے خون کا بدلہ یعنی اگر کوئی بند من منہوس کسی نبی نو قتل کرے تو نبی خون کا بدلہ اللہ تعالی لر ہزار مارتا کہ تی کیوں غفلت وتی نبی دا خلیفہ جب کوئی ظلم شکار ہوتا ہے قتل ہو گیا خون دا بدلا پینتی ہزار اد مار نبی دی اد مار دون وہ خلیفے گئے سن تے قانون پورا ہونا سی رب نے ایسی تقدیر پائی <سؤال> کہ باقی لارو پھر تو بعد پینتی ہزار پورا ہوا پتہ <سؤال> نہیں کنا خون گل سمجھا ہر مولا علی مشکل کشا نو حب دنیا تو پاک جی سے نگرے کرم فرما دین وہ بھی دنیا کرونا پہلی بار آپ نے اعلان فرمایا جمل دے ادھر مارے گئے نکل ہزار والے پاس دا माल असला, असला जो कि आ गया तो असला रख लो भी रखना कि ताकि वह तगड़े ना हो असले ना तगड़े ना हो माल उन्हों का दा उन्होंने ही आपने छट दिखा माल फरमाया भाई जेड़ा जोड़ा लैना चाहता लो असा माल नहीं लो بیس لونڈیاں نہیں بنا سکتے وہ ایک کو ٹولا اٹھ کلوتا دنیا کی خواہش رکھ والا سہمت رکھ والا تشرق ہو گیا کافر ہو گیا یہ دس بھی جدو لڑیا نبی لڑتا سی کافر بن دیا سن لوڈیا بچے دے قید کر کے گلام بنا تڑیاں شال ہی سونا آپ نے جواب دیتا فرمایا اونٹری بچ بیٹیا سن مائش آپ نے فرمایا وہ خری جی ماں تھی ہوں کہ مغالی جابتی دل ٹنڈا ہو گیا گل کی دل مطمئن ہو گیا ہک دیا تلک ہک دیا جہے وہ سن شاحب تو شابت آرے وہ بدما دب وہ کے انہاں لڑائی کیتی شاہ علی سونے نے اپنے نو فرمایا ڈریا جنا شاہ علی سرکار تو پوچھا گیا دو جنگ ہوئی تیری حساب سونے نبی نے یا رج آ میری اپنی رائے کی گل حضور نے نہیں بڑی وہ سونے کے بیٹھے نے نہر والے دو نر سن اتنے وہ مارے گئے سن یہ جہے اٹھ کے تو نکل گئے کہ مشرق ہو گیا باسی اتے جا کے جدو ڈیڑا لایا گیا دس یہ نبی خبر لکھنا کو جنگ چل ہر خود آتم دوکھے بھی دے پے لیکن میں تینوں سچی آکھاں گا جب نبی گل کرا گا میں اندر چل کے پیا نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا میں نبی سوڑی نے فرمایا ایو جی جماعت لڑے گا انہوں دے اندر ایک بندہ ایسا ہوا عورتانا بلی دے موں انہوں کے منہ اگے نے فرمایا یارو نارے بھی میں گبراؤ نہ لڑو ان پہلو ہی دس دینا وا تھے تو دس نہیں مرن گے ان نہیں جان لگا فراؤ خوب دنیا بت کی رکھنے والے شالی جنگ ہوئی ہے وہ مارے گئے وہ جہنم گئے نبی نے قلعہ بنار انہوں نے فرمایا جہنم کے گھر ای در ای در سن حضرتمان خون دے بدلے دے اللہ دے دے آخر کے حضرت بدلے لینا اللہ خلیفا مارے گیا حضرت شہید ہوگے آپ سرکار اللہ کی بار گال جلد کرتے مولا مین اسمان کے خون چڑی نہ میں جو کر سکتا تھا اپنے پلوں کر بیٹھا نار تختی نا ناسیہ حضرت لاما مولانا مفتی فضل احمد صاحب چشتی خطیب پاکستان جو سونے پڑی میں جن جو کرانے تاں کر کے ادھر دیکھو میں لوہے توڑ حوالے کرنا پیا شاہ علی ایک بندہ آیا بوا کرایا بوا زبیر میں زبیر ہوں مولا فرما بشرو خوشخبری سنا دیو فرمایا نم کی خوشخبری دیو آڑ کے میں میں میں کبتے لیا زبر سا جل گا پورے دن لگا اٹھ کے پتہ نہیں مینو دے در یہ پتہ نہیں اگوں علی سی وہ تے سونے نبی تو سبق پڑی پھر پھرتے جانتے سن دوپہر کون ہے سلحا کون ہے آچی نہیں بھی سجرا کولوال اچھی نی سجرا کولو کماتے دی نار تقری نار سال نار تحقیق نار روسیا پہلو دعوی کر گیا گل سمجھا بھی گیا مدری باغ کے یار ایمان تمانچ ایک سن ایک سن دنیا کا پیار <تصفح> شیطان کسی پاس ہوں یار یار صرف مدنی پاگ جدو اکی کا اندر جد رلتا ہوتوں گلا ہو ہوئی جان، وقتا ہی جان کے ویسا نہیں پہنیا یہ گرانچ ہوتا ہی رہتا سیاڑ آدھے جی کڑا ہوئے اتنے چکر ریتے چار جی, جی، قدی اسے ہو دے سربا گل پیا کرنا گل ہو گئی تو بڑی اچھی آواز نال لگے جی لڑتے ہے کوئی بڑا واشے درمیان دشمنیا پی ریام چلیا سڈے ویر وور شر کوئی نہیں نبی سونے کے دین کی تابے داری لڑنے او کوشش کرتا کہ میں بہتا تابے دار بنا میں کوشش کرنا میں میں بہتا تابے دار بنا توجہ نہیں فرمائی نے <met> جی گل گلا جیلوں کے ہاتھ جی مرضی مل کر لے والا نہیں ہوا جب روایت سنانا سوائے کے محرکہ اندر دودھ ہے جی اس کو علاوہ مجھے وہ حوالہ یاد نہیں لیکن یہ بھی کافی آتے جی ویکیا ہو. تو ہوگا بھی تور سکنے آ بڑی پرانی بڑی سیمتہ پی سوائے کے محرکہ بند میں یہاں کدی کٹھے بہنا نہیں چھ کٹے ہو گئے میں آتا نہ کدی وق ہونا سمجھ بھی لگی نہیں گیا مشکل خشا رضی اللہ تعالی آپ سرکار بھی حب دنیا دو بات نشا محمد نشا دنیا نشاش کے مستفا نشاش کے خدا مرفت کے اندر مگن رہن والے जिस वक्त आपने वेख्या है जड़िया जंगा आप फरमाते सन अपने बेटे हसन फरमाते सन पुत्रा आकाश ए वक्त वेखण को भी साल पहलो मर जाता चंगा सी मैं वेखण रहा हजूर दार فرمند مہربانی ہو جی وہ آخر علی دا سر و کے راضی ہونا میرا سر آجی جی میری سہن وی راضی نے جی میں راضی جی کریا حضرت سی جدہ پاک پاگ کول گئے آلامین بلاج پڑ رہا حضرت عبد اللہ بن امر بناس نے عرض کی حسن دی حسن پاک سکار کا دور سی علی پاک دن گیا انہیں فرمایا یار میں این فوج پیا بھی ادے پیا بہت پہاڑاں کے انج لگتا جی میں پہاڑ پے نے یہ جی لڑ پائے تو بندے کھے لے جان گے جن ہیں حضرت معاویہ فرماؤ لگے ہار جی ادھر چلے گئے ای درو اینے چلے گئے تے ای میں حکومت کی کرنی کرنی کرنی تیری مہربانی جا جاضی ہوں سلاح ہوئی حضرت حسن پاک نے حضرت حسن پاک جدو سلاح گئی لکھی گئی ایک بندہ اٹھیا یا نو دلیل کرنے کی سلا کر بیٹھا ہے آسرمند نے چلے آؤ مشرق مغرب کے درمیان کوئی تعناط جہاں بندہ نہیں جہاں نانا خاتم لمبے آؤ میرا نبی میرا نانا خاتم لمبے آئے میں جو چاہتا کر سکتا سو لیکن میں امت رسول نرا کے راضی نہیں دنیا کی یہ آنی جانی خود چڑ سنا وا لیا چڑھ سکنا وا مگر محمد کی امت نہیں مرا ہو سکتا تکبیر تقدیر رسالت سادت ناراض تحقیق ناراض سڈے سر کے تاج فضل چشتی صاحب زندہ تو جو او پڑکا ہوں دا او بندہ یا میں جو کردہ کر سکتا سا لیکن سکول آنا پسند نہیں کی تو دنیا کی کوئی فرمایا یہ کوئی جا سکتی لیکن میں امت حضور ہزور کی جان دین سی دنیا دی محبت نہ ادھر نہ ادھر جو آخیا یہ لیا جو یہ آخیا انہ مان لیا شرط پاس منیاں گیاں معاہدہ لکھیج گیا سلاح ہو گئی ہلو توجہ جسے حسن پاک نے گل کی اس فرما میں ابو بکرہ نے بینل من المسلمین فرمایا مینو ابو بکرہ صاحبی نے بیان کیا ابو بکرہ صاحبی نے میم بیان ہے شانے وچ جیڑی حدیث ہے کی کہ میرا اے بیٹا اے سردار میم ہے اے اے اے اے اے اے اللہ تعالی اس دی وجہ مسلمانہ دے دو گروہ دلہ کراے گا توجہ نہیں فرمائی او حضرت حسن نے ابو بکرا تو سنی حدیث بیان کی تھی اور اتھو پتا لگا حضرت حسن دی شان دی حدیث شالی تو روایت ہو کے نہیں آئی نہ گھر نا آئی ابو بکرا صابی تو آئیے معلوم ہوا سارا دین حسن حسین تو نہیں آیا خود حسن حسین جو ہے شانے گھروں نی بی ہونا ہونی تریف ہر کوئی کرتا کتوں آئی ہیں تو آئی ہیں تا جگ منیا انہیں آگے دیکھو نا جکیا جا رہا ہے دشمن اے تریف کر د جم آخری کر دبری سجن نے دوسرا جنہوں کی تریف پہ ہوتی بڑے اجیب لوگ نے کیوں اس واسطے کہ حضور دے یار دار انہوں تریفا کرتے توجہ ہے ہوں نہر ہوبے دنیا نہ ادھر ہوبے دنیا بچ گئی امر سوجو اے. اللہ بروق اتر گل سمجھا جائے جن چیر ہلور یار کی بائد ہوں رہی ہے نا انکار نہیں ہوں رہے ابو بکر انکار نہیں ہویا پہلو یاد کر گیا غلط روایت آخنا جھوٹ مولا علی بیعت نہیں کی میں سی عدیش بکھا سنا وا ایک نہیں کئی سہی روایت بکھا سکنا وا مولا نے بیت کی صحابہ دل کے لیکن ایسنا گل ہے کوئی اچ پہ کرتے ہیں کوئی کچھ پرسوں پہ کرتے اس پرسوں پہ کرتے ان وقت لگ گیا ہوئے لیکن یہ نہیں کہ مولا علی بیعت دنکار کی تا ہوئے نا نا نہ فاروق عالم دی بیعت تو انکار فرمایا نہ اسمانے گنی بیعت تو انکار فرمایا ہے بلکہ شاہ علی فرما سن میں ابو بکر دی بیعت کی بیت کی انہوں کے ہاتھ چویں رہندا سا جیڑا ہے میں ہاتھا جی دے ہاتھ دے جی دے ہاتھ دے بن کے رہا ہاں میں اسمان دے دے کوڑا بن کے رہا ہاں اگر شالی کا یہ فرمان صحیح روایت مسلاق راہ ہوئے میں زبان کٹاو مسلاق بن رہا ہوئے ہے سہک بن رہا ہوا ہے آپ امام احمد تربل ساتھی نے امام بخاری آپ فرما دے تھی جدید کسو میں دے ہاتھ کوڑے ونگ رہی ہاں جی آگزو ہے سواگ سان جیت میروں جنگ چلے سن او آخواہ جو دے سن لے لو خیر یہ <سلام> دور بھی گیا حضرت معاویہ پاک نے یزید جڑی حکومت دتی ہے نا یزید اگر شروع گل کروا ہی بھڑا تے صحابہ اور خود امام آلی مقامی سرکاری جہاد نہ کرستم سنیا کے روم دلاک تنگا ہو سن کہ کئی بار دا سلار بنیا حضرت ابو اجوب انساری حضور دا میزبان نڑ لڑکا اور شاہ علی دے وارے دنگے دے سکین شاہ علی والے پاسے سن ابو اجوب انساری آپ اس جنگ دے اندر ابو بنساری آب یزید آپ کہ میری وسیع جب میں شہید ہو جا میری لاش لے چلے جے وہ جے تھے فوجی مسلمان دشمن لڑتے ہیں اگلے انہوں نے قدموں جاد اپنایا جائے تاکہ جہے اگے دشمن نہ لڑتے پے نے دے کے قدموں میری قبر لتاڑی جاوے یہ طرح یزید نے کیتا آپ دی وسیعت دے مطابق ایوب چبو بنساری اتے کھڑے جب رومیا ویخیا تو انہیں آخیا یہ کون ہے تھی احتمام پہ کار جی قبر دے کہ انہیں آبی کا یار ہے خاص انہیں آپ دس جا ویسے کٹ کے آؤ مارا یزید کہ قبر ناتھ لایا نا بری نیت نسا تشر کر گے کہ تے روم دے کوئی شہ نہیں رنگ دی میں یزید کہ رومی لگے سب بھی رکھنے ہے کہ او کی آ رہ تاریخ دیاں کی فکا دیا کتابوں لکھے قبری بالتے سنسائی ہال تک بھی بالتے سن تک انہوں کی حکومت رہی وہ دیوے بھی کرتے سن اوکھا ویلا آنا بارش منگا وقت آنا تیار جا اتے کلونا عیسائی نے محمد بھی ایسی جار دے سن، کے اثر یار دے سکے بارش دے نا تقدیر نائ نلم فضل احمد صاحب چشتی خطیب پاکستان خواجہ شفی محمد لاجپال اس گل نک بڑی فکا نے امام مالک رحم اللہ آپ کی فقہ کی بہت برترین کتاب ال تحصیل امام ابن روشدی تاریخ حال آیا تاریخ دیا سارا کتابیں حالات لکھنے والے سارے لکھتے ہیں کہ منہ نہ خبر ہوا سسکاؤن بئی یا کی نہ کرتے بارش مانگتے ہیں اللہ یہ سڑک کے اسائی مانگتے ہیں اللہ دے بھی چڑھتا ہے توجہ ہے؟ حضرت بن ساری رضی اللہ تعالی نو یزید دی حضرت حسین امام حسین گئے نے یزید سفر سالار سی جنگ لڑن گئے نے اتے اس روم اس قسطنطنیہ کی جنگ دے یزید ریت سفا سالی سفا سالاری عمارت من کے آپ گئے ریڈ جی پیڑا ہوں سین پا کے اسلے نہیں سی پیڑا گل تاں کر کے حضرت سیدنا اس معاویہ پاک نے فرمایا تاریخ الاسلام ال رحمہ اللہ دی اور بہت برترین کتابوں کی گل لیا حضرت حضرت معاویہ پاک نے فرمایا یا اللہ کریم جی میں فضیلت ویكھی اپنے پی دن پالوں یہ كاٹ نہیں نیک بندہ وا میں اس واسطے بادشاہ پہ دینا تو یادہ کریم یہ توڑ چڑے جی میرے اندر کوئی باپ والی شفقت سے محبت غلبہ کر گئی ہے تو میں پیا دینا تے اللہ پھر توڑ نہ چڑھے دس پی کتنے ساف دل بندے سنیمان لڑا ہوا قدرت خدا دی کی وہ نلائکی سی وہ آہل نہیں سی باقی وہ چڑی باپ نے حق ادا کر د کیوں کہ آخر کروڑاں ولیل رلن دے دل پہنچ سکتے میاں شیر ورگے دا دل جا او پہ او محبت او دے پچھے دین نہیں دے سکتا ہابی کیون گا وائے. ایمان دس تیرا دل مانتا کہ میاں شیر ربانی پتر یا تھی یا جا کسی رشتہ دار پیچھے اپنا دین گو دے دابی کیونیں گوا بے. ہوں اس پتی حضرتوال یا اللہ کریم جی یہ آہل نہیں توڑ وہ توڑ چڑی معلوم ہوا حضرت ماویا بھی نشا ہے دنیا تو پاک نشا اتوں جگیر تو کیا شروع ہوتا ہے اس زالم کو نشائی نہیں آیا کہ اس کے اگوں مڑ کیا بڑے ظلم ظالم تھا پکا کافر ہونے آلما اختلاف کیتا ہے کئی کہ نہیں لیکن یہ منہوس حضرت معاویہ کرا دیتی اور اگوں کہہ دیں انہوں بڑی یاد بنا دیتا. لیکن کئیاں نے جدوں اس جڑے جڑے ویستے دے جانتے سن جانا بیٹ جنہاں جہاں کئی نے کئی اہل بیت چاہیے کی کئی کیتی. کی صحابی کرا کئی سابہ کرے ہیں کئی اہل بینک چے نے مولا علی کا پتر حضرت محمد بن ہنخی کون؟ اے جنوں آم آخر امام حنیف امام حنیف امام حنیف نہیں محمد نا ہے انہوں کا اما جی کا نام سے حنفیہ قبیلہ دی عورت پاک سن لونڈی پاک سن وہ قید ہو کے آئی سن حضرت عمر پاک سرکار کے دورے خلافت نہ سدھی اکبر دور خلافت مسلمان جب جانے وہی سکار تعالیٰ نو دے بندے سن، تے اونا بیٹا پاک کے جمے حضرت اس بیبی بی دے بھی سدکے جائیے وی بنی تے لوڈی لوڈی بن گئے دی سردار بن گئی تو کھے نے بھائی لکڑی تھلے بڑے وڈے ہی مام ہوئے مولا علی کا پتر شالی کا خون شالی کا خون جہائی بھی ایسا نہیں شالی کا خون کوئی بھی ایسا نہیں جب نظر آ رہا ہاں محمد بن انفیا سرکار آپ نے جلید یزید کی پاک ہی کی سمجھا جدو بھی کچھ آتاد پلیت آپ دے سن یار میں کوئی پلیتی نہیں ویکھی میں جدو بھی گیا نا کچھ کہ میں نہیں ویکھیا حسین پاک ویکھیا سی ایک پا نے ہے, ہے، بیعت کرنا گوارا نہیں کیتا ایک نے نہیں ویکھیا بیعت چڈی نہیں آخر دم تک چی نہیں معلوم ہوا نہ ادھر جھوٹ نہ ادھر جھوٹ نہ ادھر, ادھر دنیا ہے نہ ادھر دنیا ہے خون الید ہے ایک جنگ ہے ایک کر پاک منتا ہے پیا پلیتی نہیں پیا منگا جو نہیں جو نہیں ایک نے ویسے ایک نے ویخیا خلاف اٹھ تے ایک نے نہیں ویکیا ادرو برا بھی سی حسین ورگا بھی سی فیر بھی ویخیا جو نہیں تو فرمایا میں نہیں برا ویخیا جد نہیں نہیں مننی معلوم ہوا دی پک کے رہنا چاہے اولاد آئے جے جی ادھر حسین مانگو, تو کسے نو بے دین بے تے پھر ار جاؤ جی جے محمد بن حنفیہ واگو دین تیکھے پامے پا کوئی گواہی دے او نہ جنہیں چرتے تین پک نہ ہو جائے نار تکبیر نارا رسالت، نارا تحقیق، نارا فضل احمد صاحب چشتی، خطیب پاکستان خواجہ شفی محمد لاجپال جی میں مولا علی پاک منی من بیٹھا باپ بھی ایجدی گل نہیں سمجھ جی؟ لگ باپ اپنے علم دے مطابق گل کی جن جو جانتے سن جائے محمد بن رنفی سونا جو جانا امام حسین جی جنہ سن جنہوں نے باد نہیں کی وہ جانتے سن جڑے کر گئے کئی جانتے نہیں سن جے جانے سن وہ نہ انہیں کہ نہیں کرتے فتنے پینے گئے پلیت بندہ نہ مراد میں اٹھ کے لڑ پائے گا مسلمان نہ قتل عام ہوئے یہ نہیں کرو ہزور نے فرمایا بادشاہ ہوسلم بخاری لیکن گلط گل چنگا نہ آخر جی تو غلط, غلط منیا جی بھی نہ لیکن انہوں نے خلاف انہ لڑیا بھی نہ ہزور سرکار نے یہ فرمایا جدو اس گل ویسے ساب کرام نے انہیں آخیا ہزور سرکار نے سبر کرنے بلا اللہ تعالی کی سزا ہے اللہ آیا پہ ٹل جائے گا سوچی انہیں وہ سوچی حسین پاک نے باقی ساب جنا نہیں بیدگی تو انہیں آخیا یار یہ ہالے بنیا نہیں اصل نہیں कई बंदे बहत नहीं पक करते जो नहीं पार्टे तो है भी बड़े तगड़े बंद ने एक साले लोग ने बहत नहीं करते मतलब बादशाह बनने काबिल भी नहीं बनन भी ना दे बनन ना, बनन ना दे गल अलग है बनन नहीं देना अच्छा हम जेड़े है सर इनकार के बनन नहीं देना इनकार भी किया बैत नहीं करनी बनन नहीं देना کلے حسین پاگ نہیں سن ہوں اتنے میں اس زمانے کا ایک ظلم بیان کرن لگا. کر لگا وہ کی کلے کربلال نہیں سنے. بھی سن اس لیے ہو بتھیرے سن جنہیں قربانیاں دیتی ہیں پر انہوں کا نام کوئی نہیں یہ ہوں نوی کہانی چلن لگی ہے لوجہ ہے اچھ میں چار ٹولہ دسنا کربلال میں چار دس لگا جانا نام ہی کوئی نہیں لگتا <tose> <tose> عجیب گل ہے یار ان سوچا گے بھی خیر انہوں کا نوں نہیں ہے انہوں نے بکسے چوں رکھا گیا ایک سا بھی دوپہر باغ اہی زبر ما لالی سنگھی یار جنگے جمل شہید ہوئے انہوں بیٹے حضرت ابد اللہ بن زبر جہے مدینے کے اندر مسلمانوں کا پہلا بچہ جمع سن مسلمانوں کا پہلا بچہ جمیا ہے جنہوں گڑتی نبی سونے لائی سی اور یہ سا بھی نے جنہوں ہلور نے فرمایا آپ تقریبا اٹھان دس سال ہزور نے فرمایا جدو آپ نے پچھنے لوائے نے خون کٹایا فرمایا عبداللہ جاؤ اے خون میرا اتے دفن کرا جی کسے اکھ نہ جاوے پیر نہ جاوے آپ گئے نے تھوڑی دور ہو گئے سوچ سوچ کے پی لیا جدو واپس آن لگے فرمانے ارد کردہ سونے ایسی تھان جی آنا اک نہیں جانی حضور مسکرا کے فرماند نے جی حضور پی دیا فرمان لاکا مینا اللہ بابا من کا فرمایا بربادی ہلاکت رے تو لوگ لوگ لوگ نبی حوصلہ اشارہ مار دل کتنے کتنے کر دیتی ابد اللہ بن زبر پتا ہی نہیں اگان ہونا کی نبی اشارہ کر دوں کچھ کرے گا لوگ کچھ کرنا تیرے نارد. وہ وقت آیا عبداللہ بن امام حسین حسین گئے کربلا حضرت عبداللہ بن مکہ مل کے بیٹھ گئے حضرت عبداللہ بن زبیر ایڈا عبادت گزار بندہ سی عبادت کرنے والا کون سا ہوں جی توپ لائیے نا توپ لائیے حسین بن نمیر نے حجاج بن یوسف دی فوج نے توپ لائیے فوج نے کابے دو اس کے پتھر حضرت عبداللہ بن نماز نیت کے نے توپاں دے پتھر ادھر ادرو پہ چل رہا ان پتہ ہی نہیں پیا لگتا بھی توپ چلتی ہے پی سونا نماز چنج مصروف کھلوتا بلے بلے بلے بلے, بلے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی توجہ ہر دنیا اور نشہ دنیا دا بیمانن و بیمانن کا بئیمانہ نئیمان کا کردہ یزید کمینے نے فوج بھیجی حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکھے بیعت لے لی حکومت قائم کرنا کام کر بھی بڑی دور تک حکومت آپ کی قائم ہو گئی حجاد جی وہ سارا ادھر آ گیا عراق سب چلی گئی آپ کی حکومت اور یزید نے سو یزید دی پلیتی ویک کے ادھر کربلا شریف لگ چکی سی یزید دی ظلم ویک کے دنیا نکلائی بار کئی با بتھیری دنیا نکلائی مدینے شریف دے لوگ حضرت عبد اللہ بن حنزلہ رسول سن لیکن اس طرح کہ حضور پاک سونے تو حدیث نہیں سن سنیا سنگت نہیں بیٹھے لیکن اک ایک, ایک حسن حدیث آیا کہ انہیں ویک حضور سرکار صلی اللہ مونٹنی طواف کرتے سن دے باپ کون سن غسیل الملائکہ ہندلا سرکار وہ جڑے شادی پہلی رات فاگ رات نان تو بغیر چلے گئے اعلان ہو گیا جنگ کا چلے گئے شہید ہو گئے حضور نے فرمایا میں فرشتوں ویکیا انہوں نے نند پہ انہوں نے کہہ گسیل ملاقا وہ بندہ جنہوں نے گسل دتا ہے فرشتیاں یہ حضرت عبداللہ انہاں دے انہوں نے انہاں مدینے شریف دے اندر بندے کٹھے کیتے امام زین اللہ سن حضرت امام حسین پاک دے پتر کربلا تو ہیں دو سال کی بات کی گل یہ اتنے سن انہاں نے بینت لی انہوں نے دے خلاف اٹھو یار لے دے گئے سن ایڈا ظالم بندہ حالانکہ عبداللہ بن امزلہ گئے یزید نے پیسے بڑے دیتے بہت پیسے دیتے حضرت عبداللہ بن انزلہ لے کے آ گئے کہ دنے یار وہ یارو گل سنو یرید ایسا جی بندو نے آخر نا بندے پوچھا بھی یزید کہہو جہ پایا جی انہیں آخیا یہو جہ پایا, پایا کہ میرے کلے پتر ہوتا بھی لڑ پانا کوئی میرے ہوا پتر لے کے لڑ جا بئیمان بندہ انہیں آخری آ جے روپیے لے آدی انہیں آخر میں تا لیا تگڑا ہو کے لڑا رو پتا لگا بھی میرے خلاف دبا کا دتا دے سارے بندے میرے خلاف کر دیتے وہ اگ لے آگے اچھا میں بندہ پلیس سی جہاں انیال سی سور آگوں پہ نہیں سی بند آخیا میں کڑکا دیا نومان بن بشیر صاحب میرے سپرد کردور دنسار اتنے ریندے نے اولادا نے وہ آخلے بیٹری اتنے اولادا نے قرائشیاں اولادا نے ہزور دارہ دولادا دا نے کوئی تید کر کوئی ہزار کر کوئی میون دے دے, دے میں جا کے نبیڑ لاگا انہیں آخیا نہ یہ میرے روپیے میں دتے نے میں حشر کرنابس منقبا بٹھا یہ منہوس ترین بندہ سیتا. مسلم منقبا بن کہ میم دے تین دے فوج تو مینو کلا اتنے ویخ میں حصر کی کرنا وا تو چھٹی مین کئی جو میں مرجی کرا انہیں آخیا جا مرضی پر ایک ساری بیٹھے تھے آ کر نو مان کو یا کر ہزور دار نے یار ہزار اولا دیا کہ اچھا اجن کری مان کے میں کرنا کہ تنگنا جانا تو اللہ بن زبر مارنا اتوں لکھدہ ویخے بھی لڑتے نہ چی کھا گا میں مدینے جائزہ کرنا جو مرضی مدینے مرضی لارے سب میرے اجازت یہ دنیا کی ہو نشا ہے دنیا چ مست بیٹھے گل اے ترتی جو نہیں فرمائی فرمایا دی نتی دنیا تھی دن سوری دنیا دارا جے مولا سے رہے نہ کی تھی शबदिया मारा तू प्यु बोलो पुत्र गुआवे ठेठ दुनिया मकारा جی جرحمال جی تیل لے سردار بہارا جیوے جیوے چھٹی دے جیوے جیوے جیوے جیوے دی جا جو مرنی کرنا نبی شہر والے ظالم بندہ سی مسلم بن او دا نام تاریخ والے لکھ تا بن بنکبا نام مسلم سی نام, کی نام جی؟ تب ساتھ دولا تو لگا تاریخ کی موشرف، موشرف تو مانا دا بڑا مشرف مشرف کا بزرگوں کی اے نام بدل چڑیا دی <تصح> نہ مسلم سی ظلم جو ویکیا تو مصرف رکھے مصرف آیا ایڈا ظلم کے کیتا توجہ یہ اتھے بھی بغاوت ہوئی تھی ایج عجیب وچوں ہوئی کہ پھر وچوں دنیا دنیا دا حب دنیا رہا نکل پھلوتے گلیاں مدینے دیاں مارکے کھڑے تھا ایک ٹرولہ پچھو رال گیا یہ دیدیاں نا وہ رڑیا وہ دروں تھان دیتی اندر بارا وہ ظالم اندر بار کے دونت تیز نیس کر دیتی ہر شہر اللہ تعالیٰ معافی دیتی خود بی الگ ایک ہزار کھیبی ہے مسجد نبوی گھوڑے بجے خزانہ بند نماز بند تین دن سید دبل مسئبی پاگل بن گئے سن وقتی نماز میں تھا حضور دی قبر انور پانچ وقت دی اگان تکبیر سنی چنی نماز پڑھا سعید ابن دے صاحبی سن، نے, اور نے, نے سات فقی مدینے دے مشغول. امام نے بڑے سید ابن مسیب بخاری انہوں رویتوں نے اپنے آپ دیوانہ بنا کے رکھ دا دن منوں نماز کا پتا لگتا نبی روزے کے آواز بھی آکبیر کی آواز بھی آتا لگ جا سکتا نماز دقت ہو گیا وہ نہ زلم کیا مدینے والے مدینے شریف ہوا کا نشا ہے قبت خطرنا ہے خطرناک نشا ہے ہے خطرناک یزید نبی سابی کا پتر آ شمر کون سی پتا یہ سمر بن دل جوشن ذل جوشن کون سا شمر جنہ کا پتر ہے وہ میرا پہن جوشم صابی سن ہوں صابی کا رسول دی آل مانتا سابی کسی نہیں ممکن ہی نہیں سہابی تو ظلم ہو پہلو در بزرگاں فرمایا نا کہ قرآن فرما سناو گل قرآن فرما ہے جدو حضرت سلیمان پیغمبر دی فوج آ رہی ہے اگوں کیڑیا ایک کیڑی بولی کیڑیا ایک کیڑی بولی خود کو مسائ کے نیک اپنے گھر جا کیڑی بولی نبی صحابان کی دمنی کے پاکی بیان کرنے واسطے ایک کیڑی بولی نبی صحابہ یعنی حضرت سلیمان پیغمبر گواہی ایک کیڑی دھی کیڑی دیتی ہے باقی نے خبردار یہ علم باقی نو نہیں ہوا ایک اللہ نالا دیتا ہے او جھلیا जिन्हों राब वहा उ शरीफ हक की खबर दे दे, दे दे भावे एक भी हो लखा मन लैना चाहिए यह नहीं आखना चाहगा दूजिया कीड़िया यह नहीं आखिया तेनू दिस ते पाया है तेन पता लग गया है सानू क्यों नहीं लगा तू सा पढ़ी انہیں آ سیا سچی بھی بول رہی ہے جان بچاؤ یہ ہوا پڑھائی دیکھیے تلیم دیکھیے یا اپنی جان نقلے کی تلیم نہیں پوچھنی چاہیے جو کہ ان لینا چاہیے یہ نہ بھی تلیم پوچھد پوچھد ان رگڑے बोलो अगर वेख सजना हूं कीड़ी आखली लाया हथे वुम सुलेमान हुम वजू तो कीड़ी खुडा जावो सुलेमान पगंबर की फौज पे आऊदी किधरे ए सुलेमान ते दी फौज तो لائی بے خبری بلرگا فرمایا ہے او جھلے آو پہ آئے پیغمبر سلمان پیغمبر ایڈے رحم دل نے ایڈے رحم دل نے ایڈے شفقت والے نے کیڑی پہ بھی جان کے پیر نہیں دے کیڑی پیاکھ دیے جی لطاڑ گے تو لا علمیت جان کے نہیں مر جا فڈا نو کتنے لامیت ماریا نہ جائے نے وہ بزرگ کیڑی فوج صاحب رکھ دی جان کے کیڑی کے بھی پیر نہیں دے ممکن ہو سکتا ہے سید لمبے آ نبی آخر زمان او در یار او کیڑی کے پیر نہ دخلے دتا یہ ہو سکتا نارا صاحب چشتی راضیا تو جی میں کڑی کے بل چ رب نے پایا سی کہ نبی دہابی ظالم نہیں ہوئی बड़े रेह दिल होंगे जहाबा बारे अकीदा रखना नबी देर नहीं देते अपने माशूक जुलमें मालूम होया जो अकीदा रख दीड़ी के दिल च रब वही की मोमिन समझे मेरे दिल च रब आई है رب پاؤں پیا میرے رب پیانے والا یزید خلاف ہو کے قربان ہو گیا کہ پامن عزت مال جان جو بھی ہر شروع نہ لٹا چڑی ٹھیک ہے انہا سالار سے وڈیرے سے امیر کون سن جبلا امیر مولا حسین جماعت کا امی امیر اللہ بن ہنزلہ فرشتے جنہوں نے ہے انہوں کا پتر یہ بھی کربلا کربلا کو پانی بند ہو گیا کر بلاج یہ کہانی کتابوں میں خود رد لکھایا ہے <تصفح> اوتے بھی ظلم ہوا اتنے بھی ظلم ہوا اتنے ظلم اس بھی پھر <تصفح> عبداللہ بن زبیر پاک تھے کی باری آ گئی توجہ اوے بھی ہوا ہے حجاج بن یوسف نے پیغام کلایا انہیں آخ آخو لوگوں مرو نہ پیسے تی مرضی کو دیاں گا تمہیں جا دیا وہ نشا کا دیں گے سارے مرتے ہیں ہوں نشا کیا دا بندہ آ جو آہد کرا پکا کرا روپیے دیا گاجو نہ اپنی جان کرو کروائیں مرو نو سارے نہ سا کلے ابد اللہ بن زبر کوئی دلیر سی عبداللہ بن زبیر او جڑا خون او جڑا خون سونے نبی کا پیتا سی نا برکت آ فرما سن تین سو بندہ صرف میرے ہو جائے میرے جنہیں مجھے تین سو بندہ مینو لب جائے پوری دنیا ایک پاس ہو جائے جی ہر جانا فی آ جائے پرواہ کے کون سلو ٹولے ٹولے کٹھے ہو کے جن ادھر مسجد حرام شریف کا تلوار سارا باہر کاٹ کو باہر کا ڈی آخر کوٹ نام مرادا نے توپ چلائی چار پاسے اگ بالکی کا مسجد شریف کے چار پاسے اگ بالی چنگاری لایا پا لایا کن دن کھلوتے رہے خیر دو ٹولہ ہو گئے عبداللہ بن زبر والا ادھر مدینے توجہ ہے تیسرا مرداس بن ادیہ حضرت مرداس بن ادیہ مرداس بن ادیو یہ صرف چالی بندے لے کے ٹرو پائے بندے لے کے ٹول پہ خرچہ اگو کو ہے کون سی جی بات خالی کوئی شا پلے کوئی نہیں کھان پی چاہ کو نوچھے. اندر منگ کے گدارا کر دیں ایک بندہ لگیا دو بہت دو, دو, دو سان دے دے تو سن لگتا ہے کھا سکیں گے موت اس تو پہلو آ گئی تنہیں کس ان دو درم فڑا دیتے یہاں کی دی جماعت بیچی ادھر جیدیاں کی فوج آئی چالی چالی ختم وہ چل یہ تیسرا ٹولہ کنے تین ٹولی ہو چوتھا ٹولا سی مولا حسین جان تو بعد حضرت صحابی ہی سنا دور دے کا نام سے سلیمان بن سرد کی نام سلیمان بن سرد نام سلیمان سورا سی گل ابا جی نام سورج سورج سواد جان حسین خط لکھا جی آ جاؤ وہ کھوفے کے رہ سن سابی سن خط لکھا جدو امام پاک آئے یہ کسی وجہ جا نہ سکے امام دین مدد آئی جد نہ جا سکے یہاں نسابی سنی یہاں احساس ہوا میں رسول در سد کے پورا نہیں بولتے میرے کھایا میں میرے توبا فرض ہو گئی ہے تو میں انبا دشکر تیار کیا پوسے جو مرادوں توبا واسطے اٹھوں پا دیا یہ ہوں لشکر تیار ہو کے پانچ ہزار چھ ہزار بندہ مردے گئے مرد گئے مرد گئے مرتے گئے آخر کرتے سلامان بن سورت کی واری آئی جدو جی تلوار چلائی نہ جان نکل لگی لفل نکل گئی ربے یہ لشکر بنایا اس لشکر کہ جی شو تو لشکر جی شو یہ بھی سارے گئے جی شوبا ایک حضرت سلامان بن دو ہو گیا حضرت ابد اللہ چار ہو گئے پاک کربلا حسین پاک لیکن افسوس ہے وہ بھی جدید ظلم کا نشانہ بنے نا و غریب بنے ان نا. نا نام نہیں آ نہ دن واسطے کوئی رات ہے تو بیان ہو جی قربانی کی گل قربانی دی گل ہے تو وہ گلی ڈنڈا تھوڑے کھیل ڈا سر وہ بھی تو قربانیاں دے کے گئے جی گل آ رسول دی غلامی تے شہابا دی, شہابا دی اولاد رشتے داری زبیردار نے سرکار صحابی بھی ہیں یہ سابی قریشی ہزور دستے ہیں انسار بھی وستے ہیں پاک اولاد اتنی بھی وسدی سی مدینے شریف ہو نسبت بتھی نے کیوں آخر فراموش کیتا گیا ہے کیوں نہیں چیتا گیا کدھر یہ رولا بھائی کسے وہ چکیا ہے اصا نکل چک لیا میرے تو ایگلہ نکلے نقلے چکی کھڑے ہاں جی سان یہ کہ خلاف والے ظلم دا نشانہ بننے والے مزلوم کی یاد تازہ کرنی ہے تو پھر خالی حسین باغ نہیں توجہ نہیں خرمائی پھر انہیں سارے دن یاد رکھنے چاہیے موجود یہ مکن والا ہی نہیں مائنا پڑھی ہوئی اسالے اے خفیہ راز پے نے عجیب و غریب لیکن جنہیں بیان کی ہے وہ جڑا جامان دیتا ہے وہ بیان ہو گیا غفلت دی پٹی جڑی پئی سی کہ محرم دے دس دن یاد رحرم تو, تو علاوہ پتہ نہیں کنے دن نے جڑے یاد دے قابل سنت جنہاں نو یاد کدیتا ہی نہیں اینیاں اربانیاں جڑی نے انہوں کو جی سٹ کے پروہیج رکھا ہوا سمجھ لگی گل یہ درسنا جاننا کہ نقل نہیں اتارنی چاہیے کوئی اصل کا بھی کیا رکھنا چاہیے گل آئی کہ نہیں اور لفظ کلاس یہ عقیدے کی ہو ہوگی وہ جدید باط کرنے والے لاندی سن لاندی سن جدید بہت کرنے والے لاندی سنت نہ بہت کرنے کرا سب ہی سی کرنے والے کئی سب کرنے والوں مولا علی کا پتر محمد بننفیا بھی جدید کی بہت کرنے والوں ایڈے ایڈے جلیل قدر لوگ ہیں کہ لانت پا کے اپنا دن والی گل ہے کرو جدید رل کے جنا زم جدید بیعت کرنے والی او بیعت نہ کریں گے فلان آ جان دے نہ کرے وہ نہ یہ اندر بھی یہ حضور حضور صاحب جانا ہے میری سمجھ دے مطابق کربلا بیان کرنا پل شرا